بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قل هو اللہ احد کہو وہ اللہ ہے یکتا اللہ الصمد اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں لم نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے